السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبركاته, وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يهدله فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صباحكم ومساءكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوئست انا والساده تعالى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها كل مهدسة بدعة كل بضعة ظلالة كل ظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لور فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل تلوح قبل تبوع الشمس فقبل الغروب ومن الليل فصبحه وأتبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرود إنا نحن نظيب الميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بعيد قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس قساب وهم في غفلة مهزون قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عزيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرزعت جاتر حمل نا عَذَابَ ولا کمشد گنج پکشال گنج عالم ہے فقت جاتے اللہ, رنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ سے <حسن> جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل کو شاہ اللہ الحاطمہ اللہ رب المصطفی الفاطمہ حمد و سنا اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے بے شمار و سلام نبی اکانات رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکار پر اللہ کی رحمتیں صحابہ جرام رضوان اللہ المجمعین مجمعین محدثین اولیاء الرحمن رحمان مجاہدین اسلام رحم اللہ مجمعین پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر سترہ ہے اور سورت انبیاء پہلی ہی آیت مشاد فرماتے ہیں ایک للناس الس لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا وہی غفلت اور زون لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ساری کائنات میں انسانوں کو رب سلجلال نے خطاب کیا فرمایا کہ لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا دنیا میں جب کسی کا یوم احتساب آتا ہے کہاں ہوتا ہے حساب عدالت میں جہاں پیشی ہوتی ہے سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا صدر کو تو خیر استثنا ہے لیکن وزیراعظم بھی انکار نہیں کر سکتا اب جب تھانے میں بلایا جائے جب عدالت میں طلب کیا جائے انکار کرے گا ذہن کی کیفیت کیا ہوگی دل و دماغ کیا سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا بنے گی تیاری کرو جی مجھ پر ناجائز یہ مقدمہ ہے اب اس کے لیے گواہیاں اکٹھی کرے گا شواہداد دلال اکٹھے کرے گا ڈاکومنٹس تیار کرے گا چار آدمیوں سے ملے گا وہ کلاس کے پینل سے مشورہ کرے گا اور بھرپور تیاری کے ساتھ ادالت میں پیش ہوگا یہاں تو پھر ایک پیشی دو پیشی کیس لٹ کے رہتے ہیں لیکن اللہ اکبر ایک شخص واقعی مجرم ہے اس مجرم کو جب عدالت میں پیش کرنے کا وقت آتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے پتہ ہے گواہیاں ساری میرے خلاف اختہ ہیں شہادتیں پختہ ہیں تفتیش ہو چکی ریمانڈ سے گزر چکا اب میرے لیے تو انکار کی مجال ہی نہیں اب ہوگا کیا یہ تو دنیا میں احتساب کے لیے عدالت میں پیش ہونے کے لیے مجرم اور غیر مجرم کے ذہن کی کیفیت ہوتی لیکن ایک طالب علم اسے کیا پتا ہو کہ فائنل امتحان آ رہے ہیں اس پر میرے سال کی پوری محنت ہے اب جیسے جیسے امتحان قریب آئیں گے اس کی غیر نصابی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ اپنے نصاب کے بارے میں سوچتا ہے پیپروں کے گیس لیتا ہے ٹیوشن کے لیے بھاگتا ہے دن رات ایک کر دیتا ہے یار دوست کٹ آف موبائل آف کر دیا نیٹ کی کوئی مصروفیت نہیں کیبل وغیرہ سب کیوں میرا سال مکمل داؤ پر لگا ہوا ہے اگر میں نے اب غفلت کی تو مارا جاؤں گا دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہے رزائن کی کتنی فکر ہے دوست کیا کہیں گے تو بھی فیل ہو گیا نمبر ہی نہیں لے سکا تیری سب لیے آ گئی شرمندگی ہوگی جی یاد آپ کے محنت کرو دنیا کے امتحانوں کے لیے اتنی محنت برادری چھوڑنے کو تیار شادی بیاہ چھوڑنے کو تیار جو محنت کرنے والے طالب علم ہوتے ہیں وہ پھر امتحان کے دنوں میں سارے رشتہ داروں کی مصروفیات کو ختم کر دیتے ہیں. ادھر فنکشن ہے ادھر یہ ہوتا ہے مجھے نہیں مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا امتحان ہے سر پر میں کہیں نہیں جاتا یا کر جلال فرماتے ہیں انسانوں تمہارا سال ضائع ہونے کی فکر ہو تو تم کھانا پینا اللہ اکبر چھوڑ دیتے ہو تم رشتہ دار دوست احباب اور غیر نصابی سرگرمیاں چھوڑ دیتے ہو لیکن جہاں پوری زندگی کے ساٹھ سال داؤ پر لگے ہوئے ہیں ایک سال کی تو اتنی فکر ہے جہاں پوری زندگی کا امتحان دینا ہے قیامت والے تھے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے ہائی کورٹ سیشن کورٹ سپریم کورٹ کی پیشی کا بڑا فکر اور خیال ہے تھانے کی پیشی کا بڑا فکر اور خیال ہے رب عز فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا پوری زندگی کا حساب دینا ہے کھایا کمایا کہاں سے خرچ کہاں کیا زندگی دی کے ان کاموں میں خرچ کی دین کا علم حاصل کیا عمل کتنا کیا اللہ حد پر جب یہ چیزیں جوانی دی تھی وہ کہاں برباد کی جب یہ پانچ سوال ہونے ہیں انسانوں سے ان سوالوں کے جواب دینے کے بارے میں انسان اللہ کو جو فرما دنیا میں حاصل پرواہ نہیں دی. روز اخبار میڈیا سے ٹچ کیوں پلاں جگہ دھماکہ ہو گیا ادھر قتل غارت بھارت ہوگی ادھر یہ ہو گیا اللہ اکبر رب فرماتے لوگوں ایک ایسا بڑا دھماکہ ہونے والا ہے جس میں اللہ اکبر تمہارے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگا تم سے یہ دھماکے برداشت نہیں ہوتے وہ کیسے برداشت ہوگا بھائی راجا اتیسو جب وہ دھماکہ ہوگا وہ چیخ آئے گی اتنی بڑی چیخ اتنا بڑا دھماکہ کہ پوری کائنات آن ان فان فنا ہو جائے تو دھماکے کی, کی بھی فکر ہے اس زوم احتساب کی بھی فکر ہے حج میں فرمایا جائے یوناس اے لوگوں یہاں بھی انسانوں خدا نہ ہو رہا؟ یہ نہیں کہ جو مانتا ہے قیامت کو اس کے لیے تو ڈرا دیا جائے جو نہیں مانتا وہ تو مانتا نہیں نا جی کبوتر اگر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلی کا اس کو نظر نہیں آ رہی تو بلی ہے ہی نہیں کوئی قیامت کو نہیں مانے گا اچھا کوئی یہ کہے گی کل ہفتے والا دن نہیں ہے کل اتوار ہوگا تو کیا اس کا نہ ماننے سے ہفتہ نہیں آئے گا کوئی کہے گی ابھی بارہ بج کر باون منٹ ہیں تو ایک بج کر باون منٹ والا ٹائم نہیں آئے گا یہ اس کی خام خیال ہے اس کے نہ ماننے سے وہ ٹائم رک نہیں جائے گا یہ تو ہو سکتا ہے یہ دنیا کے اندر موجود نہ ہو لیکن جب تک اللہ کا حکم ہے وہ ٹائم چلتا ہے سفید کو سفید نہ ماننے سے وہ کالا نہیں ہو جائے گا گوبھی کے پھول کو گلاب کا پھول کہہ دینے سے میڈیا پر اتنی بے مشکلیں چلا دی جائے تو وہ کبھی گلاب کا پھول نہیں بن سکتا نہ تمہارے جھوٹ سے نہ حقائق کے انکار کرنے سے کوئی چیز حقیقت میں نہیں بدلتی ہوتا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا سرمائے لوگوں یا یہ ہمنا سانو اتنا کو ابا اپنے رب سے ڈر جاؤ वायरस وائرس کا بڑا है ہے تمہیں مچھر کا وائرس بیکٹیریا سے ڈرتے ہو وباؤں سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے جو تمہارا رب ہے تمہیں پیدا کیا تمہارا رب ہے پالتا ہے تمہیں فرما ان زلزلہ تصاوت شعین عظیم بے شک اس زلزلہ اللہ ربزت فرماتے ہیں وہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہے سورہ زلزال میں فرمائے جب زمین کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے ہلا دیا جائے گا آج تو ایک پلیٹ ہلتی ہے بالا کوٹ کے مقام پر ایک پلیٹ زمین کی ہلی اور کتنی تباہی پھر گئی کتنا عرصہ تک لوگ سنبھلنے پر اللہ حد پر سنبھلتے سنبھلتے ان کو لگا لیکن کیا خیال ہے جب زمین کی ساتوں پلیٹیں حرکت کے اندر ہوں اور زلزلہ ایسا ہو کہ ریچر سکیل پر تم اس کی قوت کا اندازہ ہی نہ لگا سکو کہ کتنی طاقت کا زلزلہ ہے اس نے فرمایا جھنجور جھنجور کے ہلا دیا جائے گا حج میں فرمایا اتنا زلزلہ تو ساتھ ہی ہونا سی وہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا یہ زلزلے کو جھٹکے تم برداشت نہیں کر سکتے وہ کیسے برداشت ہوگا کتنی ہونا کی ہوگی فرمایا یو مترو تم دیکھو گے اس دن تزہل کل مرزیاتی اما ارزاد دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے دنیا میں دیکھتے ہیں سیلاب آئے زلزلے آئے اچانک جو ایسی آفتے آئی تو ماں نے بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو چھاتی سے لگائے ہوئے ہیں اپنی کمر پر وہ تکلیف برداشت کر لیتی ہیں لیکن بچے کو ہاتھ سے اللہ حق پر چھوڑتی نہیں بڑی قربانیاں ماں کی اولاد کے لیے دنیا کے اندر خود دھوپ میں چلتی ہے بچے کے اوپر دوپٹے کا سایہ کرنے چلتی ہے اللہ حکمر خود پیدل چلتی ہے شیر شیرخار بچے کو اٹھا کر چلتی ہے خود بھوکھی رہتی ہے اس کے لیے چیزیں چھپا کر رکھتی میں بھوکھی رہ لوں گی میرا لال پھالے میری سا ہے قربانی لیکن رب فرماتا ہے دودھ پیتے بچے کو ماں بھول جائے گی اس کو اپنی جان کی فکر ہوگی اتنی ہولنا کی ہوگی فرمائے رب الجلال نے وہ تازہ ہو کل وزاد حمل حملہ ہر حاملہ عورت اس کا حمل گر جائے گا یہ کب ہوتی ہے کیفیت جب اچانک ایسی خوفناک گڑگڑاہٹ آواز دھماکہ ہو اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے حمل ضائع ہو جائے گا। مثلاً بعض اوقات کہ رات کی تاریخی سناٹا چھایا ہوا سناٹا ہے تاریخی ہے حکم کا عالم ہے यक دم یکٹ دیا ملتان کی فضاؤں کو کراس کرتا ہوا ساؤنڈ بیرن توڑتا ہوا اگر نکل جائے تو کس طرح سے لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں شہری آبادیوں کے لیے کتنا مسئلہ بنتا ہے کتنے مکانوں میں دراڑے پڑ جاتے ہیں اس ساؤنڈ بیرل کے ٹوٹنے کی وجہ سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور کتنی حاملہ عورتوں کے حمل اس دشمت بھی گر جاتے ہیں آواز کی شدت پر ہے شدت کس نو لگتی تو یہ تو کچھ بھی نہیں رپیز الجلال فرماتے ہیں اس فائدہ جاعت وہ جب دھماکہ ہوگا اس دن مالک فرماتا ہے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے فرمایا وہ سکارا تم لوگوں کو دیکھو کہ ایسے جیسے نشے میں بھاگے جا رہے ہیں حالانکہ وبا ہوں سکارا وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلا عذاب اللہ شدید بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا جس کی وجہ سے ہر ایک کے ہوش جڑے ہوئے دل اچھل کر حلق میں پہنچ چکے ہوں گے آنکھیں پتھرا چکی ہوں گی اللہ حق پر چہروں پر سیاہیاں ہوں گی اللہ رب ردت فرماتے ہیں، حشر کے میدان کے اندر بھانے جا رہے ہوں گے ایسے دیکھو گے جیسے پتری نشے میں اپنا آپ میں نہیں دنیا میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے پچھلے دنوں گرمی پڑی ملتان میں ملتان کا ریکارڈ اکاون باون ڈگری گریڈ تک جا پہنچتا جیک بابا سبی اور ملتان کا مقابلہ ہوتا ہے کبھی وہ آگے کبھی یہ آگے سڑکوں کی تارکول پگھل جاتی ہے لو شدت کی ہوتی ہے فریج برف بنانا چھوڑ دیتے ہیں اے سی کی کولنگ پر اثر پڑتا ہے ہمارا جتنا کولنگ کا نظام ہے اللہ اکبر وہ فیل ہو جاتا ہے ہر چیز تپ رہی ہوتی ہے جس چیز کو ہاتھ لکاؤ لگاؤ وہ گرم اور ابھی سورج پندرہ کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ملتان میں یہ شدت کی گرمی ہم سے بڑھائے گرمی دعا کرو جی بارش کے لیے دعا کرو جی گرمی کی شدت ختم ہو جائے دعا کرو جی کوئی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں دعا اللہ اکبر برف کی تلاش میں ایسے لوگ بھاگے پھر رہے تھے اللہ اکبر حکمر برف کے بلاک ہی پورے نہیں بنتے اتنی شدت کی گرمی اور ادھر پھر لوڈ شیڈنگ نے کتنے بندے جو گرمی کی شدت کے اندر تڑپ رہے تھے ان کو ٹھنڈا کر دیا لوگ شیڈنگ نے مزید کام کر دیا اللہ اکبر بھائیو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سے یہ بتاش نہیں ہوتی رب الجرال فرماتے ہیں جب قیامت والا دن ہوگا اللہ اکبر حفاظن عراطن ارلا جب یہ کہنا بخاری مسلم حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان اراتن ارلا پیروں سے ننگے ہوں گے آج تو یہ نا گرمی ہے تولیا لے لو جی سر پر سنسٹروک سے بچنے کے لیے اللہ اکبر دھوپ کی की تمازت سے بچنے کے के یہ کاٹن پہن لو یہ کپڑا پہن لو تولیا ٹھنڈا کر لو چھتری لے لو اللہ اکبر گہرے رنگ والا چشمہ پہن لو جناب گلوز پہن لو اللہ اکبر موٹر سائیکل پر جا رہے ہوتے گلوز پہن لو نہ لگے ٹھنڈی جرابے پہن لو جوتے پہنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے پھر بھی گرمی برداشت نہیں اور ابھی سورج پندرہ کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن سورج کا مقدار میل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور نیچے اللہ اکبر ترپالے نہیں لگی ہوگی وہاں پر چٹائیاں نہیں بچھڑی ہوں گی کہ مسجد کے سین میں چٹائی بچھا دو جی ٹاٹ بچھا دو تاکہ گرم فرض کے اوپر سے چلا نہیں جاتا فرمایا میں حفاتن اڑاتن ہولا پاؤں سے بھی ننگے پر لباس بھی نہیں ہے اور خطرہ بھی نہیں ہوا قرآن اللہ تعالیٰ ہے ایسے آؤ گے جس طرح پہلے دن تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہم رضی اللہ دیگر ضلع انہاس کرتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بغیر لباس کے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے فرمایا پر ایشا شرم تو تب آئے جب ہوش ٹھکانے ہو جب ہوش ٹکانے نہیں ہوا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لیں ایک شخص کی پسندیدہ فلم پسندیدہ مجرا پسندیدہ سین سکرین کے اوپر لگا دیں پکچر کے اوپر لگا دیں اور ادھر اس کی انگلی پکڑ کر آگ پر رکھ دیں دیکھیں وہ فلم دیکھے گا یا ہائے ہائے کرے گا یہی اندازہ یہی بڑے تجربہ کر تو اللہ سبحانہ و کے نبی صلی اللہ علیہ عسم فرمائے جب ہوش پکانے نہیں ہوں گے کیوں قرآن میں لطن فرمائے ان سب کے منہ اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے جب منہیں اوپر اٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ فرما ہر کوئی اپنے گناوں کے حساب سے پسینے کے دریا میں حرق ہوگا پھر ارک فی کے الفاظ ہیں ارک پسینے کو کہتے ہیں اس اپنے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کے دریا میں فرق ہوگا کسی کے ٹفنوں تک ہوگا کسی کے گٹنوں تک ہوگا کسی کے ناچ تک ہوگا کسی کے گندوں تک ہوگا کسی کی بانچھوں تک ہوگا کسی کے کانوں تک آ رہا ہوگا اب اندازہ لگائیں یہیں پر ہی کہ جب نیچے اتنا پانی ہو کہ آج اس پانی میں ڈوبا ہوا ہے ادھر سے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو کتنی بھاپ اٹھے گی اور سٹیم روز تو ہوگا کہ نہیں ہوگا الامان وال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حسن فرما اس دن جب یہ حالت ہوگی اب بتائیں جب بغیر لباس کے لوگ ہیں منہ اوپر اٹھے ہوئے ہیں بھاگے جا رہے ہیں جس طرح ہمیشہ میں ہو کسی کو اپنا ہوش ہی جی نہیں ہے جہاں ملتان کی گرمی میں کڑکتی دوپہر کو جب چھٹیاں نہیں ہوئی تھیں ابھی سکول سے جب سکول سے چھٹیاں چھٹی کا ٹائم ہوتا اللہ اکبر اس وقت جب مئی کی چیل چلاتی دھوپ میں لو کے اندر لوگ بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں ہر کسی کو پر جلدی گھر پہنچوں گرمی پر چھٹی ہے جلدی گھر پہنچوں اللہ اکبر اس میں مڑنا بائیں طرف ہے اور اشارہ بائیں طرف بنا دے رہا ہے کتنے ایکسیڈنٹ کتنے تیزی کے اندر تیز رفتاری کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ٹینشن ڈپریشن اللہ حق پر ہر ایک کو ایسے لگتا ہے ہر ایک کو ہوشلے پر ختم ہو جب دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو قیامت والے دن کی گرمی کی بھی فکر کریں اس دن کوئی سہولیات یہ وہاں پر ٹھنڈک کے لیے وہاں پر نہیں ہوگی سوائے اللہ کے عرض کے سائے وہ کوالٹی ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کے عرض کے سائے نیچے آ جب یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی پندرہ کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سورج برداشت نہیں ایک میل کے فاصلے کو پر ہوگا تو کیا برداشت ہوگی جب کہ ٹھنڈک کے لیے کوئی بندوبست نہیں تو اللہ صبح مطالعہ فرماتے ہیں, اس دن لوگوں کو دیکھو گے نشے میں ہوں گے حالانکہ نشہ نہیں ہوگا اللہ کا آزاد اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان کے اندر اللہ اکبر وہاں پر اتنی ہولناکی اس سے پہلے جو قیامت کی ہولناکی ہے قیامت کی ہولناکی کی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فرما جس نے قیامت کا نقشہ دیکھنا ہو کہ قیامت کیسی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین صورتیں پال لو سورت تکویر ازت شمس وبیرت سورہ انفتار ازت سمان فترت سورہ انفتار ازت سمان چھٹر فرما یہ تین سورتیں پڑھ لو تمہیں قیامت کا نقشہ مل جائے گا کیا ہوگا اس دن گفت ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ یہ تیسواں پارا ہے سورج تقریب اللہ رب مطلب فرماتے ہیں زم سکرت جب سورج بے نور ہو جائے گا آج سورج کیا ہے پندرہ کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر اس میں سے ہائڈروجن گیس جل جل کے ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے اور پتنی کتنے لاکھوں سال سے یہ سورج میں سے یہ گیس نکل نکل کر جل رہی ہے اس کی طاقت میگنیٹ پاور اربوں میل دور پلوٹوں سیارے پک کو اپنے کلچ میں اس نے اٹ کیا ہوا ہے وہ اس کے مدار کا قیدی ہے یعنی پاور اتنی ہے اس کی گریوٹی اتنی ہے اس کی اور ہائڈروجن جل جل کر ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے مجھے بتائیں سوئی کے مقام پر بلوچستان میں گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں سوئی گیس کے نام سے اللہ اکبر اب وہ کہتے ہیں جی پچیس سال میں یہ ذخیرہ ختم ہو جائے کہ آخر کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں خزانے ختم ہو جاتے ہیں نواب کنگلے ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے یہ جو لاکھوں سال سے سورج اللہ کے علم ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ جو ہائڈروجن اس کی جل جل کے ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے آخر اس بھی ختم ہونا ہے کہ ہونا جب یہ ختم ہوگی تو کیا ہوگا اس کی میگنیٹ پاور بھی زیرو ہوتی جائے گی یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا جب وہ زیرو ہوگی تو کیا ہوگا سولو سسٹم میں جتنے سیارے آپس میں ٹکراؤ ہوگا اس چیز کا اللہ نے قرآن میں پہلے سے ذکر کر دیا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا عزت شمس خوب بھی سورج بے نور ہو جائے گا جب بے نور ہو جائے گا تو پھر کیا حالت ہوگی روشنی بھی نہیں اس کی اور میگنیٹ پاور بھی اس کی ختم ہو گئی تو جب یہ ایک اللہ اکبر سورج کا خاندان اس میں یہ ٹکڑا ہو تو پوری کائنات میں بھی تو اسی طرح سارا کام ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ مطالعہ فرماتے ہیں وہ زن نجوم ان صرف سورج ہی نہیں بلکہ ستارے بھی جھڑ کر گر پڑیں گے اس کا مطلب ہے ان کا بھی آپس کا اللہ اکبر وہ جو آج گریوٹی کی وجہ سے اللہ کے حکم سے یہ ایک اللہ اکبر کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا کہکشائیں کہوں میں سے گزر جاتی ہیں لیکن آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا آج تک کوئی سیارہ دوسرے سیارے سے نہیں ٹکرایا اللہ رب گزر فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جب سورج بے نور ہوگا تو باقی سیاتاروں کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی وہ بھی بے نور ہو کر جھڑ کر گر پڑیں گے فرمایا وہ عزل جبار سیرت اس دن پہاڑ چلائے جائیں پہاڑ کیسے چلائیں گے اسے مقام پر فرمایا بحم الز ال جبال فتوکتا تھا آئے گا یہ جو پہاڑ پلازے ٹاور محل بلڈنگیں اللہ اکبر یہ ولڈ ٹریڈ سینٹر یہ بڑی بڑی بلڈنگیں یہ زمین پر یہ جو ٹکی ہوئی ہیں یہ کس وجہ سے زمین کی گریوٹی کی وجہ سے لچ سکل کہاگت اوپر پھینکیں آستہ آستہ نیچے آئے گا جتنی وطنی چیز اوپر پھینکے اتنی سپیڈ سے نیچے آتی ہے کہ زمین کے اندر یہ نیوٹن نے قانون بنایا نہیں نیوٹن نے تو دریافت کیا نیوٹن سے پہلے بھی سیب زمین پر گرا کرتے تھے اس کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ نیچے ہی کیوں گرا ادھر ادھر کیوں نہیں گیا اس کا مطلب ہے زمین کے اندر گریوٹی اس میں مکنتی قوت موجود ہے جس نے اس کو کھینچ کر نیچے اب ایک مکنتی سلاف کو میں تجربہ کرایا کرتا ہوں اللہ اکبر تجربوں سے بات جلدی سمجھ آتی ہے مکنتیس سلاف والے لے لیں ایک کا سرا نیگیٹو ہے ایک کا پازیٹو ہے ایک مکنتیس کا ایک سرا نیگیٹو ہوتا ہے ایک پازیٹو اب دونوں کے نیگیٹو پازیٹو ہیں دو مغنتیس سلاخ والے اب جب ان دونوں مغنتیسوں کو آپس کے اندر ہم نے یہ ملایا نیگیٹو کو پازیٹو کے ساتھ تو ایک دوسرے کو کھینچ لیتے ہیں نیگیٹو کو نیگیٹو سے گے تو کیا کرتے ہیں دھکیلتے ہیں پازیٹو کو پازیٹو سے ملائیں گے تو بھی دھکیلیں گے اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی مقناطیس کے اندر دھکیلنے کی قوت بھی موجود ہے اور کھینچنے کی قوت بھی موجود ہے ایک ہی کے اندر موجود ہے اللہ حق پاہ. اب بات سمجھ آؤ گئی کہ وہ ربز جس نے زمین کے اندر گریوٹی پیدا کی جس پاور کی وجہ سے ساری چیزیں زمین کے اوپر اپنے وزن کے ساتھ ٹکی ہوئی ہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی اللہ اکبر وہ ربز الجلال قرآن فرقان حمید میں فرماتے ہیں بحمیتہ تھکت واحدہ زمین سے پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے جب قیامت والا دن ہوگا زمین سے پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا جا اللہ کتنی کرینیں آئے گی کتنے لیبر ہوں گے کتنے مستری مزدور ہوں گے اللہ اکبر کتنی مشینری آئے گی کون کون سی ڈیمنڈ کمپنی فلاں کمپنی فلاں کتنے کو ٹھیکا دے گا رب فرماتا مجھے دیر نہیں لگتی پیزا فضا امرن فنما یقین اللہ حکم فیون جب میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں میں تو کون کی قلت کرتا ہوں کام ہوتا ہے کتنی دیر میں وما امرا اللہ واحد القلم بل پس ہمارا حکم ایک آنکھ کی جھپک میں پورا ہوتا ہے کوئی مستری مزدور نہیں منگوانے پڑیں گے کوئی مشینیاں نہیں لانی پڑے گی اللہ اکبر کہ نہ کوئی برود اور میٹ وغیرہ کا انتظام کرنا پڑے گا کہ پہاڑوں کو توڑنا ہے اللہ اکبر ربز اللہ میں کون کہوں گا کام ہو جائے اب وہ رب الزلال بات سمجھ آتی ہے کہ جس نے اس زمین میں گریوٹی پیدا کی وہ اس کے اندر ہی دھکیلنے کی قوت بھی موجود ہے جس طرح کھینچنے کی قوت ہے دھکیلنے کی بھی موجود ہے یہ تجربے سے ہم سابت کر چکے ہیں ایک ہی مکرتی اس میں دونوں قوتیں موجود ہیں وہ رب جس نے اس میں کھینچنے والی قوت پیدا کی وہ رب اس میں ہزار گنا دھکیلنے والی قوت کو ایکٹو کر دے گائے سب کو سلام ہے دیر لگی کوئی سارے پہاڑی سلسلے بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے, بڑے. یہ ناگا پربت پر اور کو ہے کراکرم ہو کیٹوں کی چوٹیاں یہ بڑے بڑے سیاجی سارے گائے فضاؤں کے اندر اب وہ رب سل اس کے اندر دوبارہ پہلے والی کھینچنے والی قوت پیدا کر دے اب فزس کا قانون جتنی چیز جتنی وزنی ہے جتنی بلندی پر ہے اسی سپیڈ سے نیچے آئے گی جب یہ نیچے آئے گی بچے گا کچھ تو دکھد آ دکھوں پر بات زمین سے پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں دے مارا جائے گا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا جے نہیں لگے گی کچھ بھی نہیں بچے گا نہ یہ ٹاور نہ یہ پلازے نہ گدیاں نہ درباریں اللہ اکبر نہ یہ کبے نہ آستانے نہ یہ نہ چر کے اڈے کوئی اس دن باقی نہیں رہے گا سب کچھ کلو کل منا لے یافان کا تو پہاڑ بھی رہیں گے بس فرمایا بھائی جی جا اچھا چلایا کیسے جائیں گے اب پہاڑوں کے رنگ ہیں مختلف کوئی سرخ پتھروں والا ہے کوئی سیاہ پتھروں والا ہے کوئی مٹیالے پتھروں والا ہے کوئی پیلے پتھروں والا ہے کوئی سفید پتھروں والا ہے اب وہ کھیوڑا کی کان وہ سفید پتھروں دیا نمک والے کان اب یہ مختلف رنگ والے جب اٹھائے جائیں گے زمین پر چوٹ مار کے گرائے جائیں گے یہ ریزہ ریزہ ہوں گے اس کے بعد کیا ہوں گے اللہ رب فرماتے ہیں بدلنا ہوا منصورہ ان کو غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا یہاں یعنی اس لیے فرمایا اب جو لال رنگ کے پہاڑ تھے وہ لال رنگ کا غبار اڑ رہا ہے پہاڑ چلا دیا جو کالے رنگ کا پہاڑ ہے اس کے پتھروں کا کالا غبار وہ اڑ رہا ہے یہ پہاڑ چلا دیے پیلے رنگ والا یہ پیلا رنگ ہے اس لیے فرمایا کل این منفوظ اس طرح جس طرح دھوکی ہوئی روئی رنگین اب کالی پشم ہے پیلی پشم ہے مختلف رنگ ہیں تو جب اس کا خاکہ اڑتا ہے جب اس کا اللہ اکبر غبار اڑتا ہے تو جس جس رنگ کا ہوتا ہے وہ سارے رنگ اوپر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں فرمایا وزل جسوئی رد پہاڑ اس دن چلا دیے جائیں تو رکے ہمیں ٹکے ہوئے نا اپنی جگہ پر گاڑے ہوئے ہیں اس دن چلا دیے جائیں گے بھائی زن اشارو فرمایا دس ماہ کی حاملہ اونٹ بھی کھلی چوٹی پھینک گئی ہوگی ایک ایسے شخص سے پوچھیں جو جانور جانور رکھنے کا شوقی مثلا بکری رکھی بکری حاملہ ہے تو آخری دنوں میں اس کی کتنی خدمت رکھتا ہے پتا نہیں کس وقت بچہ پیدا ہو جائے اور اس کی خدمت کروں گا تو ہی آگے یہ مجھے ایک مالکوں پر فائدہ ملے گا اسی طرح اونٹنی کے بارے میں کہ جب دس ماہ کی حاملہ ہو جائے اور اس کی عرب لوگ بڑی ہی کیئر کرتے تھے کیوں اس کی وجہ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے اونٹنی جب بچہ جنم دیتی ہے تو سر پر بیٹھنا پڑتا ہے اس کی کیئر کرنے والوں کو کیوں اونٹنی کا بچہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا سر زمین پر مارتا ہے اس کی گردن لمبی ہوتے نا وہ اس کے سر کو پکڑ کے رکھتے ہیں اگر نہ پکڑیں تو کیا ہوگا اللہ اکبر وہ سر مار مار کے وہ وہیں مر جائے گا یہ مجھے ایک اونٹ والے نے بتایا یعنی کہ اس کی وجہ کیا قرآن میں جو اللہ نے باقی چیزوں کا نام لیا اونٹنی کا خاص پر ذکر کیا اونٹنی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی بکری کا بھی کہا جا سکتا تھا بھیڑ کا بھی کہا جا سکتا تھا گائے کا بھی کہا جا سکتا تھا ہتنی کا بھی کہا جا سکتا تھا اونٹنی کا کیوں کہا اللہ نے قرآن میں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتے ہی سر زمین پر مارتا ہے چلو اٹھنے نہیں کوشش کرتا ہے بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے گردن اس کی لمبی ہوتی ہے ٹانگے لمبی ہوتے ہیں وہ اٹھنا چاہتا ہے پھر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے سر زمین پر ٹکراتا ہے اگر سر نہ پکڑ کر بیٹھیں تو سر مار مار کے وہ مر جائے گا اس لیے اس کے اللہ کو فرماتا ہے قیامت مت والدن اتنا ہول ناکی کا دن ہوگا دس ماہ کی حاملہ اونٹیاں کھلی پھر رہی ہوں گی ان کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی اس کو بھی بھول جائے گا اتنی قیمتی بتا ربز الزلہ فرماتے ہیں وہ اوش ویشی درندے جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں نچھاروں میں ہیں غاروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں جنگل میں ان کے بادشاہتے ہیں جنگل میں ان کے دیرے ہیں ویشی درندے ہیں اللہ رب رزم فرماتے ہیں قیامت والا دن کتنا ہونافی کا دن ہوگا وہ گھبراہٹ کو برداشت نہیں کر سکیں گے وحشی درندے اپنی درندگی کو بھول کر انسانوں کی آبادیوں میں گھس آئیں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ مانوس رہیں ہم سے وہ گھبراہٹ برداشت نہیں ہوتی اس لیے فرمایا جب وحشی درندے اکٹھے ہو جائیں گے آج شیر کے سامنے حرم کھڑا نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کو درندے پھاڑ کھاتے ہیں اللہ نے ایک گھر ایک دوسرے میں رکھ دیا لیکن کیا خیال ہے چڑیا گھر میں جائیں تو سب کہ پنجرے علیحدہ علیحدہ ہیں کیا مجانتے کہ ان کے اکٹھے پنجرے حالانکہ یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں شیر شیر بھی لڑتے ہیں باقی پھر اور دوسری مخالف جن سے بھی لڑتے ہیں لیکن اللہ رب کو فرماتے ہیں ہولنا کی اتنی ہوگی ویشی درندے گندگی بھول کر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے انسانوں کے پاس شہروں میں نکل آئیں گے کہ ہم سے ہولناکی برداشت نہیں ہوگی فرمایا رب السلام نے وہ عزل بہار اور جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے رارت کی بات ہے پانی تو آگ بجھاتا ہے پانی کو کیسے آگ لگ جائے گی اتنے سمندر اتنے دریا بیر فلپائن کے قریب گیارہ کلومیٹر زمین میں گہرا گیارہ کلومیٹر جس کی گہرائی ہے اتنا پانی اس کو آگ لگ جائے گی جی؟ کیسے اللہ اکبر سائنس جوں جوں ترقی کرتی جا رہی ہے ریسرچ میں باتیں قرآن کی آگ سمجھ آتی جا رہی پانی کا فارمولا ایچ ٹو ہو ہائڈروجن اور آکسیجن کو اللہ حبت نے ایسے حساب کے ساتھ بندوبست کر دیا کہ ہائیڈروجن جلنے والی گیس آکسیجن جلانے میں مدد دینے والی گیس ہائیڈروجن جلنے والی کیونکہ سورج سے ہائیڈروجن نکل نکل کر جل چل کر ہلے میں تبدیل ہو رہی اور آکسیجن جلانے میں مدد دینے والی اچھا اب جس رب الجلال نے ایچ اس فارمولے کے تحت ان کے مالیکول کو اکٹھا کر لیا اور اس سے پانی آگ بجھانے والی چیز تیار کر دی ایک, آگ, ایک جلنے والی چیز ایک جلانے میں مدد دینے والی چیز دونوں سے اللہ نے آگ بجھانے والی چیز بنا دی کمال نہیں سر آپ کا سبحان اللہ پھر وہ رب الجال جس نے ان دونوں کو آپس میں ملایا ہے اس کی مرکب بنایا ہے وہ رب الجلال حکم دے دے ہائڈروجن علاحدہ اور آکسیجن علاحدہ ہائڈروجن بھڑک اٹھی اور آکسیجن بھڑکا رہی ہے ایمانداری سے بتا لگ گئی سمندروں کو آگ لگی کو دیر پر ماں آئے گا وہ دن جب یہ کیمیائی تبدیلی ہوگی پانی تک میں ہو جائے گی کہ وہ پانی اللہ اکبر سمندر دریا ندی نالے اور جتنے چشمے ہیں ان سب میں فیضل بہار اور سرجرت سمندروں کو آگ لگا دی جائے. اور جب اتنی بڑی آگ ہے کون سی ریسکیو آ کر اس کو بجائے گی ہم سے تو لاہور والے وہ بلڈنگ نہ بجھائی جا سکتی۔ وہ آگ ہی کابو نہیں آتی بلی مند مسجد کے پیچھے آگ لگی یاد ہوگا کافی سال محلے کی بات ہے کہاں کہاں سے باول پور تک سے فائر برگیڈ آئے تھے کتنے دنوں بعد آگ پر قابو پائے۔ تو جب سارے سال سمندر میں ہی آگ لگی ہو اس آگ کو اور اس آگ کی تپش نہیں ہوگی ہوئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی وہ حسر کی گرمی اللہ رب ربزت فرماتے ہیں اس دن سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی وہ زن نفوس زبت روحیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی وہ زل مودت سلت بھی اکیزم اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ گاڑ دیا تھا اس کے باپ نے آئے میں لڑکی کا وہاں بنوں آج کتنے ایسے ہیں عمل ہوا الٹرا ساؤنڈ کرایا لڑکی ہے ضائع کرا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قتل ہے رب فرمائے گا کیا مت رب اس شخص سے اس بد بخش سے بات ہی نہیں کرے گا یہ تو گفتگو کے قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے رب اس لڑکی سے پوچھے گا تو بتا تجھے کس جور میں قتل کیا رب اس سے پوچھا بھائی آئی یہ سب میرے کس جرم میں پتہ کیا گناہ تھا تیرا کیا جرم کیا تھا ت نے جس کی وجہ سے تیرے باپ نے تجھے زندہ تر گور کر دیا تیرے باپ نے جس کی وجہ سے ماں کے پیر سے تجھے قتل کر دیا ماں نے قتل کروا دیا پوچھا جائے گا اس سے یہ تو باپ کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہے ان پر تو اتنا خسب ہوگا اللہ صاحب فرمائے میں اس دن ہوگا حساب تم کیا سمجھتے ہو جہاں کسی کو پتا نہیں چلا یہ کاڑھا پی لو یہ کر لو یہ چیز لے لو یہ ضائع ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا فرمائے خفیہ قتل قیامت مت والے دن پوچھا حساب ہوگا سب سے پہلے یہ باتوں میں نماز پوچھی جائے گی اور جو حقوق ہو یہ بعد میں سب سے پہلے قتل خون کا فیصلہ ہوگا اللہ رب الزت فرماتے ہیں قرآن علی فرقان حمید میں اس دن وز اف نشیرہ آج صبح صبح اخبارات نشر ہوتے ہیں شائ ہوتے ہیں ایڈیں چلتی ہیں بریکنگ نیوز آتی ہے ایس ایم ایس آتے ہیں بریکنگ نیوز کے جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا لوگوں فکر نہ کرو ویسا سوفو نو سیرت تمہارے بھی اخبار تیار ہو رہے ہیں تمہارے بھی زمینیں تیار ہو چکے ہیں پوری زندگی کے زمین میں کیا مت وزن نو سارے نشر کر دیے جائیں گے ہمالنا میں تھما دیے جائیں گے کون کتنے پانی میں تھا اس کا ساٹھ سال کا رزلٹ آ رہا ہے اس کا سو سال کا ریزلٹ آ رہا ہے کسی کا اسی سال کا خبریں آ رہی ہیں دنیا کی خبروں کی بڑی خبر ہے اس دن کی بھی خبر کرو جب گوں میں جن کو ہر چیز جو یہ زمین بھی خبریں دے گی اپنے اندر سے نیٹ کیفے کا فرض اٹھ کر آئے گا اللہ کی عدالت کے کہ جو جو نیٹ براؤزنگ کی تھی کہاں کہاں کلک کیا تھا اللہ اکبر یہ فرض گواہی دے رہا ہے کیبل لگی ہوئی تھی جس کمرے میں رموٹ ہاتھ میں تھا جو جو چینل دیکھ رہا تھا وہ کمرے کا پھانچل اللہ کی عدالت میں آ رہا ہے دوائی دے رہا کیوں اس لیے بھی انا ربا کا وہ اس کے رب نے اس کو وہی کے ذریعے بتایا ہوگا حکم دیا ہوگا رب کا آرڈر زمین مانتی ہے انسان کیوں نہیں مانتا نیکوں کی نیکیوں اور بدوں کے گناہوں کی خبریں دے گی قیامت والے اللہ حکب تو فرما سو نو سیرت ہمارے زمین میں شائع ہوں گے ہمارے زمین میں کیا مت ہماری بھی بریکنگ نیوز آئے گی ان اس خبر کی بھی خبر رکھو ذرا جہاں تو دنیا میں ہر خبر پر نظر خبر کی بھی خبر لیں گے تو قیامت والدین رب نے ہم سب کی خبریں ان خبروں والوں کی بھی خبریں پڑھنے والوں کی بھی دیکھنے سننے والوں کی بھی خبریں سب کی قیامت والدین آ جائیں اور وہ صحیفے نشر کر دیے جائیں گے فرما وہ عزت سماؤ کشی تک آسمان کی کھال کھینچ دی جائے اللہ بہت جب کھال کھینچ دی جائے گی اندر سے سب کچھ نظر آئے گا انسان کے جسم ہے نا کھال کھینچ دی جائے اندر سے سب ہڈیاں پسلیاں سب چیز نظر آئے گی تو آسمان کی بھی کھال پھینٹی جائے گی رب ربض جلال فرماتے ہیں وزل جعیم سیرت جب آسمان کی کھال کھینچے گی تو پھر جہنم بھڑکا دی جائے گی وہزل جنت ازلیفت جنت قریب کر دی جائے گی عالمت نفس ما احضرت اور ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہوگا اپنے سامنے امال دیکھ لے گا میں کیا کچھ کر آیا تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف سیکورٹی کیمروں کے ذریعے جو سی سی فوٹیج تیار ہوئی ہے اسی کا ریکارڈ صرف کمپیوٹر کے اندر فیڈ ہو رہا ہے یا جو نیٹ براؤزنگ ہوتی ہے تو سرور کے اندر اللہ اکبر یا سرچ انجن کے اندر وہیں پر ہی تمہارا ریکارڈ براؤزنگ کا موجود ہے نہیں اللہ کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے رب بھی جانتا ہے وہ سارے تمہارے موبائل کے میموری کارڈ میں جو ڈیٹا ہے وہ سارا ریکارڈ لے آئے گا سامنے تمہارے کمپیوٹر میں جو کچھ ہارڈ ڈسک میں موجود ہے رکھا ہوا ہے تم نے فولڈر لاڈ کر کے لگے ہوئے ہیڈن کر کے رکھے وہ سب رب سامنے لے آئے گا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب کو پتا نہیں عالیمت نفس تم ما حضرت جو کچھ انسان نے کیا وہ سب سامنے دیکھے اللہ اس دن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ صبح مطالعہ نے سورت انفطار میں عزت سما ان فاترت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ زل قواقب ال تثرت ستارے بکھر جائیں گے وہ زل بہار فجرت سمندر ابل آئیں گے کھولیں گے جب آگ لگے گی تو ان میں بھیڑ پیدا ہوگی نا کچھ کھولیں گے کچھ اس طرح سے کچھ میں آگ لگے گی اللہ رب عزت فرماتے ہیں ویزل قبور بو سرت قبریں اکھیڑ دی جائیں گی کوئی قبر زمین پر باقی نہیں رہے گی عالمت نفس ما قدمت و آخرت. انسان اس دن جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا سارا کا ریکارڈ اللہ اس کا سامنے لا کر تو فرمایا اس دن کی ہولناکی کا خیال کرو دنیا کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو قیامت آمد والے دن کی گرمی کے بارے میں رو فرماتا ہے اس کی فکر کرو دنیا کے دھماکے ہم سے برداشت نہیں ہوتے فرمایا وہ تو اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ تمہیں اللہ اکبر اس کے بارے میں وہم و گمان ہی نہیں جس کے بعد یہ یہ جی کیفیتیں ہوگی اس دن کی گرمی جبکہ نہ انسان کے پاس اللہ اکبر لباس ہے پیر سے بھی ننگا ہے اور اسی طرح سے ماں کے پیر سے جس طرح پیدا ہوا تھا اس کیفیت کے اندر ہے لیکن صورت ایک میل کے فاصلے پر ہے پسینے کے دریا کے اندر اپنے گناہوں کی جتنے جتنے جس کے گناہ اتنا اتنا مقدار میں اس کے اندر غرق گر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اس ہولناکی کا بھی خیال کرو دنیا میں اللہ اکبر اس کی گرمی کی وجہ سے لڑائیاں شدت ٹینشن ڈپریشن انتہا پسندی یہاں تک کہ الامان والحفیظ اللہ اکبر انسان انسان کو کھانے پر کھل جاتا خیال جی گرمی بہت ہو گئی تھی گرمی برداشت بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے اس کا گرمی بہت شدید ہے دی. یہاں جہاں شربت مفر یہ وہ لیکن رب فرماتا ہے اس دن تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن کی بھائیوں وہ تیاری کریں اللہ اس گرمی کو دیکھ کر اس گرمی کو یاد کریں جب یہ جب اس آگ کو دیکھ کر اس آگ کو برداشت کریں محمد علی کلے عالمی ہائی ویڈ باکسنگ چمپئن کا چار دفعہ جس کو اعزاز ملا اللہ حق اس سے پوچھا گیا کہ جب آپ کہیں مکس گیادرنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہنے لگا میں نے جیب میں لیٹر رکھا ہوا ہے جب میرے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ اس گار مار عورت کی طرف دیکھوں میں لیٹر نکال کر اس کا شولہ اپنی انگلی کے قریب لے آتا ہوں اور کہتا ہوں محمد علی دیکھ کیا یہ آگ برداشت کر لے گا اگر یہ آگ برداشت کر لے گا تو پھر تو شاید جہنم کی کر لے برداشت جب یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی کیسے برداشت ہوگی میرے دل سے وہ خیال نکلتا لاجی ہے کہ یہاں کی شدت کو اللہ اکبر حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں لیکن جب یہ برداشت نہیں تو وہ کیسے ہوگی اللہ سے دعا اللہ خاتم ایمان پر کرے دنیا حراست میں اللہ بھلائی عطا فرمائے واقع الحمد للہ الحمد للہ ان احمد محمد اما بعد دنیا میں اسلام واحد دین ہے جو سلامتی اور امن والا دین ہے لیکن بائی افسوس کے اس دین کو آج دہشت گرد دین کے طور پر دنیا میں متعارف کروایا جا رہا ہے جبکہ وہ لوگ جو اس دین میں داخل نہیں ان کی انتہا پسندی اور دہشت گردی اتنے عروج پر ہے کہ ان کے تمام جرائم کے باوجود دنیا گنگ ہے چپ پیشین گوئی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح بھوکھے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح کافر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے اور میں بالان کم تم کثیر تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی وسان کا حسان سیل جس طرح سمندر کے پانی پر جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ سے نہ کوئی ڈوبتا ہے نہ کوئی ٹکرا کر اسے تکلیف محسوس کرتا ہے یہ حیثیت ہوگی تمہاری پرمایا تمہارے اندر وحن پیدا ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہن کیا ہے پرما حب بد دنیا و کراہیت الموت و دنیا کی محبت اور موت کا ڈر جب یہ چیزیں میری امت میں آ جائیں گی تو کافر قومی ان پر ٹوٹ پڑیں گی آج بھائیوں ہم اس دور سے گزر رہے ہیں آج پاکستان کا نمبر آج ایران کا نمبر آج ہی افغانستان کا نمبر اب جی عراق کا نمبر اب جی شام کا نمبر اب فلاں کا نمبر حیرت ہوتی ہے وہ لوگ جو انجیل بائبل اس دعوے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو وہ امن اور محبت والے ہیں کہ کوئی ہمارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو ہم بایاں بھی آگے کر دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا انسانیت میں ایٹم بم تو سب نے بنایا ہندو نے بھی بنایا اسرائیل کے یہودیوں نے بھی بنایا اور کمسٹوں نے بھی بنایا لیکن نہتی انسانیت پر ایٹم بم گرانے کا اعزاز اس قوم کو حاصل ہوا ہے یہ سارد اس قوم کو ملی ہے جو کہتی ہے ہمارے دائیں سارد تھر پر ہمارا ہم بائیں بھی آگے کر دیں گے وہ عیسائیت مسیحیت وہ کرشچن ان لوگوں کو یہ اعزاز مل کہ نتی انسان دو ایٹ شہر ایٹ ا بمپ سے تباہ کر دیا اور پھر وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم اہمسا اور شانتی والے ہیں یہ بدھ بھکشو یہ تو جناب بالکل امن والے ہیں ان میں تو جین مند والے ایسے ہیں جو اپنے منہ پر جالی دار کپڑا رکھتے ہیں تاکہ کوئی وائرس بیکٹیریا ہمارے منہ میں آ مر نہ جائے زمین پر دیکھ کر چلتے ہیں کہ کوئی چونٹی ہمارے پاؤں کے نیچے کچھ لینا نہ جائے کیونکہ جی ہر چیز روح والی ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں نقصان نہ ہو جائے لیکن مسلمان کو کوئی روح والا جاندار سمجھنے کو تیار ہی نہیں انسان تو رہا ایک طرف ان کو جاندار بھی ماننے کو تیار نہیں اور برما کے اراکان کے بدھوں نے بدھ مذہب والے جو بڑے بدھ بخشوں امن شانتی اہمسا والے ہیں وہ لوگ شانتی والے ہیں انہوں نے مسلمانوں پر ایسا عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے قتل و غارت کہ مسلم امہ بھی سوائے شور مچانے کو اور کچھ نہیں کرتا اور یہ وہ حالت ہے کبھی چیچنیا میں کبھی بوسنیا میں یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے کیا یہ وہ دور نہیں کہ جو نبی ستاس من پہ زندگو کی کہ بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر آج کافر قومیں میں ٹوٹ پڑی وجہ اس کی ہمیں لگا دیا کیبلوں میں نیٹ میں ایاشیوں میں ہمیں لگا دیا کہ لڑکیاں موبائل کے ذریعے سے یہ پرسوں کے اخبار کے اندر لاہور میں بارہ گروپ لڑکیوں کے گینگ موجود ہے اللہ اکبر بڑے بڑے ڈاکوں نے لڑکیوں کو اپنے ان گینگ کے اندر شامل کیا ہے موبائل پر نیٹ کے ذریعے چیٹ کی یہ لمبے ستے پیکج گپ شپ آفر یہ اس کے سارے اب رزلٹ سامنے آ رہے ہیں سوال سامنے آ رہے ہیں فون کے ذریعے لڑکے کو کہا میں آر والی پول پر آ جاؤ جب وہ وہاں پر پہنچا اللہ اکبر وہاں ڈاکوں کے گروپ موجود ہیں ہینڈز اپ کیا لوٹ کر ہتھوڑے مار کے لاسٹ گٹر میں بہا دی اللہ اکبر اور اس کے بعد کیا کیا اس کے گھر فون ایم بی اے کی لڑکی یہ نہیں کہ کوئی جاہل لوگوں کا یہ کام ہے کہتے ہیں کہ تعلیم عام کر دو لوگوں میں جرائم کم ہو جائیں گے ایم بی اے پڑھنے والی ایم بی اے کی اسٹوڈنٹ لڑکی نے اللہ اکبر ایک فیملی کو فون کر کے اس طرح لڑکا اقوام کر کے بیس لاکھ روپیہ گھر پیسہ بھیجو پھر لڑکا چھوڑیں گے ورنہ ہم چھوڑ نہیں چھوڑے اخبار برائے تاوان لڑکیوں کے ذریعے سے فون کروا کے نیٹ کے ذریعے سے گپ شپ کروا کے اللہ اکبر اور اسی طرح سے اللہ اکبر قتل اور پھر اسی طرح سے لوٹ مار کرنا یہ سارے گروپ یہ پرسوں کی نوابت اخبار کے اندر موجود ہے رنگین صفحے پر آدھا صفحہ پورا اسی پر موجود ہے ریکارڈ میرے پاس موجود لفٹ مانگنا موٹر سائیکل کار پر کوئی جا رہا ہے لڑکیاں پھر اناج انداز کے ساتھ لفٹ مانگ لی جب لفٹ دی اللہ اک پر شام سو کے قریب واردات ہوئی موٹر سائیکل پر لفٹ مانگی لڑکی پیچھے بیٹھی اللہ پر کیا, کیا راستے میں اپنا ایک جوتا گرا دیا وہ میرا سینڈل گر گیا جیسے ہی روکا ادھر سے وہ جگہ ان کا یعنی پکٹن پوائنٹ تھا اللہ اکبر وہیں پر اور گروپ مردوں کے پہنچ گئے ہینڈ اور موبائل کپڑے اور سب کچھ اللہ اکبر سامان چھین کر سارے فرار ہو گئے یعنی یہ طریقہ لفٹ مانگ کر فون کر کے گپسپ کے ذریعے اللہ اکبر یہ انداز تیار دنیا کے اندر اللہ اکبر یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ سر یہ کون ہے یہ بگڑے ہوئے رئیس نوابوں کے بچے کالج یونیورسٹی سے ان لاما شاء اللہ جس کو بچا رہے بھوکھے ننگے نہیں ہیں صرف عیاشیاں کرنے کے لیے اس لیے بتانا پڑ گیا تاکہ ایسے لوگوں سے کوئی ایک بھی بچ گیا تو الحمدللہ یہ ان شاء اللہ جرم سوال ہو تو ایسے دھوکھوں میں نہ آئے اسی طرح سے یہ دھوکھا کہ ہم بڑے امن اور سلامتی والے ہیں برما کے اندر مسلمانوں کو قتل و غارت اور پھر ان کی سننے کو بھی تیار نہیں آج الحمدللہ للہ کچہری چوک میں اصل کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہاں پر جماعت الابا پاکستان کی طرف سے وہاں پر ایک احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے تمام دوست آباد اس میں شرکت کی اپیل ہے آج کچہری چوک میں برما کے مسلمان قتل عام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوگا تمام دوست احباب کو شرکت کی اپیل ہے أما بعد فإن خيل العديث كتاب الله وخيل الهدي عدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور كل مهدسة بدعة كل بدعة ظلالة كل ظلالة في النار